أما بعض فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سمير علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اهتمل بهتانا وإثما مبينا وقال في مأوذ آخر تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلوا الصلاة أبضلوا الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضلوا الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه الإمام مسلم في سائره معزز ناظري حاضرين وسامعين عاجز محرم کی نو تاریخ ہے محرم کی دس تاریخ کا روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ باعث اذر و ثواب ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ ہر و گزشتہ اس کے ایک سال کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جنہوں نے آج روزہ رکھا وہ کل بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے سندس ہجری میں فرمایا جب آپ نے محرم کا روزہ رکھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن آئندہ سال جب آیا تو آپ کی وفات ہو گئی اس لیے آپ کی تمنا تھی کہ محرم کی نو تاریخ کا روزہ رکھنا اس لیے محرم کی نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اور اگر آج کوئی روزہ نہیں ہے تو پھر کل وہ روزہ رکھے اور اتوار کو روزہ رکھے دس اور گیارہ آپ نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کی مخالفت کرو لہذا وہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں ہمیں دو دن کا روزہ رکھنا ہے نو دس یا دس اور گیارہ ویسے پورا محرم کا مہینہ روزوں کے لیے بہت بہتر مہینہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہوتی ہے اور ماہ رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزوں کے لیے ماہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو محرم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ مصنون ہے لیکن نو دس یا دس گیارہ کا رکھنا یہ اور زیادہ در ثواب کا باعث ہے یہ تو تھی محرم کی شرع حیثیت اور اس کی فضیلت لیکن محرم کسی مہینے کے اندر جہاں بہت سارے واقعات پیش آئے انہیں میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جو محرم کی دستاریخ کو پیش آیا اور ہوا ہے حستے حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا قتل یا ان کی شہادت کچھ لوگ اس واقعے کو اسلام اور کفر کی جنگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ تھی اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی تھی حالانکہ بات قطان اسی نہیں ہے اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی بلکہ اشتہاد کی بنا پر یہ جنگ لڑی گئی اور حسط حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کو لوگوں نے ورغلایا اور انہیں بہکایا اور اس طریقے سے انہیں مکہ مکرمہ سے نکلنے پر آمادہ کیا اور پھر اس طریقے سے وہ کربرا کے میدان میں پہنچے ہستے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود اس بات کو جانتے اور سمجھتے تھے کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ ایک ہمارا طبقہ ہے وہ لوگ باقاعدہ اس اسلام اور کفر کی جنگ سمجھتے ہیں اور کسی شاعر نے یہاں تک کہہ دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد حالانکہ جھوٹا شعر ہے انتہائی غلط شعر ہے کیونکہ یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی اسلام کو اس سے کوئی نشر و اشاعت نہیں ہوئی یا اسلام کو بول بالا نہیں ملا جیسا کہ شعر کے اندر کہا گیا بلکہ اشتہاد کی بنا پر یہ جنگ پیش آئی تھی اور یہ کفر اور اسلام کی قطام جنگ نہیں تھی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جب ہنستے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ذلیجہ کی آر تاریخ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے یہ ارادہ ظاہر فرمایا تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے ان کو منع کیا جن صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جنہوں ان کو منع کیا تھا ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عہ ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو واقع اللہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ چند صاحب کرام ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جانے سے منع کیا اسی طریقے سے عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی تھے دوسری ماں سے انہوں نے منع کیا اور اس زمانے کے مشہور شاعر تھا جس کا نام تھا فرز اس نے منع کیا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی تو کیا صاحب کرام ان کو منع کرتے یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ وہ منع نہیں کرتے بلکہ وہ خود جاتے شریک ہوتے لیکن صاحب کرام نے منع کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی منع کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنہ انہوں, انہوں نے بھی ان کو منع کیا کہ وہاں مت جائیے تو سب سے پہلی دلیل اس بات کی کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو صحاب کرام خود شریک ہوتے اور ان کو منع نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے یا دوسری دلیل کہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ نہیں تھے ان کے خاندان کے علاوہ اور جو صحاب کرام تھے مکے کے اندر تائف کے اندر مدینہ کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر کوئی بھی صحابی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا تھا اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو اور بھی صاحب کرام شریک ہوتے یہ کتنا بڑا قافلہ تھا 156 یا 160 لوگ تھے ان کے خاندان کے جو ان کے ساتھ نکلے تھے باقی اور جو صاحب کرام تھے مکے کے اندر مدینہ کے اندر دیگر شہروں میں وہ کوئی اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوا تھا بلکہ انہوں نے منع کیا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نام پیش کیا نمبر تین مسلم بن عقیل بن ابھی طالب جو آپ کے شاہ کے بیٹے تھے جنہیں ہست حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب وہاں کے لوگوں نے ان کو خطوط لکھے تقریباً ڈیڑھ سو خطوط حسط حسین کے پاس آئے تھے اور لوگوں نے ان کو بلایا کہ آئیے ہم آپ کو اپنا خلیفہ چنیں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یا حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہستے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن بھی طالب کو بھیجا اور وہاں گئے تو شروع میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور جب وہاں کے گورنر کو تبدیل کر دیا گیا پہلے وہاں کے گورنر تھے نعمان بھی مشیر رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور جب یزید کو یہ خبر پہنچتی ہے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو بصرہ کا گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد اسے بھی کوفا کی گورنری دے دو اور وہ خود معاملہ صحیح ہو جائے گا اور معاملہ صحیح کر دے گا تو, تو یزید نے کیا کیا عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی گورنری بھی عطا کر دی جب عبید اللہ بن زیاد وہاں پہنچتے ہیں تو اس نے اپنے چہرے کو چھپا کر رکھا تھا اور جب کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہستے حسین آ اور لوگوں نے اسے سلام کرنا شروع کیا وہ قصر عمارت کو پہنچتا ہے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے اپنے غلام کو بھیجا اور اسے معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر ہیں اور حستے حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں تو اس طریقے سے اس نے مخبری کرائی اور پوری مکمل جانکاری لی اور پھر مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا اور جن لوگوں نے مسلم بناقیل کے ہاتھ پر بیت کیا تھا ان تمام لوگوں نے اس کا ساتھ ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا تن تنہا تھے سارے کے سارے لوگوں نے دھوکہ دے دیا غداری کی اور اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیا جب ان کے قتل کرنے کا وقت آیا تو عمر بن سعد نبی اقاص سعد نبی عقاص کے بیٹے عمر انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ میرا ایک پیغام ہنستے حسین کو پہنچا دو انہوں پیغام لکھا تھا پیغام یہ لکھا تھا کہ مکہ سے مت نکلئے اور اگر نکل چکے ہیں تو واپس ہو جائیے اور اس طریقے سے کوفہ مت آئیے یہاں کے لوگ غدار ہیں دگا باز ہیں دھوکہ دے دیں گے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے قتل کیا جا رہا ہے لہذا میری تمہیں نصیحت اور مشورہ ہے کہ تم مکہ سے مت نکلو اگر نکل چکے تو واپس چلے جاؤ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو ہستے مسلم بن عقیل قطان ان کو یہاں آنے سے منع نہیں کرتے بلکہ ان کو شہادت کے لیے یا اس طریقے سے انہیں یہاں پر آنے پر ابھارتے لیکن خود ان کے شخصات بھائی مسلم بن عقیل نے ان کو بنا کیا چوتھی بات یہ ہے کہ حسد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل گئے اور راستے میں یہ خط ان کو ملا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ ان خط ملا مسلم بن عقیل کا تو انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا اب ظاہر بات ہے اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو حسد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں ہوتے نکل چکے تھے میدان کے لیے واپس نہیں ہوتے لیکن انہوں نے واپس ہونے کی کا ارادہ ظاہر کیا مسلم بن عقیل کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے ہفتے مسلم بن عقیل کے خون کا بدلا لیں گے اور انہوں نے قتل کر دیا ہم ان کے خون کا بدلا لیں گے اس لیے ہم واپس نہیں ہوں گے ہفتے حسین رضی اللہ تعالیٰ چاروں ناچار اس جنگ وہاں سے نکلے اور اس طریقے سے واپس نہیں ہوئے حالانکہ ان کی خواہش ہو گئی تھی انہوں نے ادا کر لیا تھا کہ ہمیں ہم واپس چلیں گے مکہ واپس چلتے ہیں لیکن جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے تو مجبوراً انہیں وہاں سے آنا پڑا اور واپس نہیں ہوئے کیونکہ مسلم بن عقیل کو خود حستے حسین نے بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود انہوں نے بھیجا تھا حالات کی رضاقت اور حالات کا پتہ کرنے کے لیے جب انہوں نے بھیجا تھا اور ان کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ان کو بھی یارو بدتگار چھوڑ دیں ان کے خاندان کے لوگوں یا ان کے جو بھائی وغیرہ ان کے چھوڑ دیں اس سے حسین ضلع چاہتے ہوئے بھی واپس نہ ہو سکے اور پھر وہ انہوں نے کوفے کا سفر جاری کیا جب پانچویں بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد عمر بن سعد نبی سے کمانڈر تھے سعد وقاس یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں وہ 10 صحاب کرام جن کو, جن کو جنت کی بشارت دی گئی میں سعد نبی اکاس ہیں ان کے صاحب عمر وہ تھے کون سابئی ہیں وہ اور اس طریقے سے وہ کمانڈر تھے فوجی جنرل تھے جب ان کی مٹبھیڑ ہوئی ہستے حسین رضی اللہ تانو سے تو ہستے عمر بن صاحب کے پاس انہوں نے تین مطالبے رکھے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے کسی شرح پر بھیج دیا جائے تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تین مطالبہ انہوں نے کیا یا تو مکہ واپس جانے دیا جائے یا تو سرحد کے پاس بھیج دو سرحد کی حفاظت کرتے کرتے میں اپنی عمر گزار لوں گا یا تو وہاں مجھے بھیج دیا جائے یا تو یزید کے پاس مجھے بھیج دیا جائے دمشق شام میں جہاں اس وقت وہاں دا الخلافت تھا ان تین مطالبات رکھے ہفتے عمر بن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں اور اس طریقے سے کے مطالبات کو عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے جس کی گورنری میں پورا علاقہ آتا ہے ہم اس کے پاس آپ کے مطالبات کو رکھیں گے وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاتے ہیں عبید اللہ بن زیاد ماننا چاہتا تھا مطالبات کو کہ عزیز کے پاس ان کو بھیج دیا جائے لیکن کوفہ کے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا شمر بن الجیز اس نے کہا کہ نہیں آپ ان کے مطالبات تسلیم کر لیجئے لیکن اس شرط کے ساتھ کی پہلے وہ آپ کے ہاتھ پر بیت کر لیں کیونکہ آپ کوفہ کے گورنر ہیں یزید کی طرف سے آپ کو یہاں کا گورنر اور گورنر مقرر, مقرر کیا گیا ہے لہذا حق یہ بنتا ہے کہ پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اس کے بعد آپ انہیں یزید کے پاس جانے دیجئے اس نے کہا کہ قانونی طور پر آپ کی بات تو درست ہے پھر ہستے عمر بن سعد بن نبی اوقاس نے یہ پیغام بھیجا ہست حسین کے پاس تو حستے حسین نے کہا کہ نہیں میں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا یا تو مجھے قتل کر دو یا تو مجھے واپس کر دو یا تو کسی جنگی یا تو کسی سرحد کے پاس بھیج دو یزید کے پاس بھیج دو سب مجھے گنوارا ہے لیکن میں عبید بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا یہ مجھے گوارا نہیں ہے جب یہ بات ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اور پھر اللہ رب الامن کی طرف سے مقدر تھا ان کے لیے شہادت اور یہ شہادت حسط حسین کے مقام کو بلند کرتی ہے حستے حسین کے مقام کو بلند کرتی ہے یہ ان کے لیے بڑا منصب تھا جو اللہ البرحم کو عطا کیا کیونکہ مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام اور کفر کی جنگ تھی تو ہنستے حسین رضی اللہ عنہ تین مطالبات قطر ان کے سامنے نہیں رکھتے یہ نہیں کہتے کہ تینوں میں سے کوئی مطالبہ ہمارا قبول کر لیا جائے اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی لہذا اسلام اور کفر کی قطع جنگ نہیں تھی لیکن ہمارے نبی کی پیشینگوئی تھی ہمارے نبی کو باقاعدہ جبیلا نے مٹی دکھائی تھی کربلا جہاں پر کہا گیا تھا تجویل نے کہا کہ آپ کی امت کے لوگ انہیں وہاں قتل کریں گے یہ پیشین گوئی تھی مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لوگوں نے سوال بھی کیا کہ کی کون قتل کرے گا کیا غیر مسلم قتل کریں گے یا دشمن قتل کریں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری امت کے لوگ انہیں قتل کریں گے یہ چھٹھی دلیل اس بات کی کمانبی کی پیشینگوئی اور کہنا کہ حسین کی کا جو قتل ہوگا یا ان کی جو شہادت ہوگی وہ اپنے مسلمان ہی کے ہاتھ پر ہوگی اور اس طریقے سے کوئی غیر مسلم یا کوئی کافر انہیں قتل نہیں کرے گا جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی حسین رضی اللہ علیہ تعنہ بھی سمجھتے تھے کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی انہیں لوگوں نے دھوکھا دیا انہیں وہ رغلایا بہلایا بہکایا جیسے مسلم بینا بنا عقیل قتل کیا اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے بھی مشورہ کی دیا تھا نصیحت کی تھی حسن کو بھی اور حسین کو بھی اور کہا تھا کہ جو کوفہ کے لوگ ان کے اوپر بھروسہ مت کرنا ہنستے حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے باقاعدہ نصیحت کی تھی اپنے چھوٹے بھائی حسن حسین رضی اللہ عنہ کو اور کہا تھا کہ کوفہ والوں پر بھروسہ مت نہ کرنا ہو سکتا ہو تمہیں ورگلائیں تمہیں بہکائیں ان کی باتوں پر مت آنا انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا وہ نصیحت کی تھی حسن رضی اللہ عنہ بھی تو ہنس حسین رضی اللہ عنہ بھی, بھی اس جنگ کو اسلام اور کفری کی جنگ نہیں سمجھتے تھے انہیں دھوکہ دیا گیا بلایا گیا کہ ہم آپ کو خلیفہ چنیں گے اور اس طریقے سے جیسے مکہ کے خلیفہ عبداللہ بن زبیر تھے ایسے ہم آپ کو کوفہ اور بسرا کی گورنر خلافت دیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لوگوں کو دھوکہ دیا ورنہ اسلام اور کفری کی جنگ نہیں تھی اور یہ بہت چھوٹی سی جنگ تھی یہ نہیں کہ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی چند گھنٹوں کی بات ہے جیسا کہ علماء نے کتابوں کے اندر بیان کیا کیونکہ ایک طرف تو کافی لوگ تھے اور ایک طرف تقریباً ٹوٹل لوگ تھے اس سے زیادہ ایک لوگ تھے اور حستے حسین رضی اللہ عنہوں کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا ہمارے نبی کی حدیث سے پیشینگوئی تھی اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے ایک طرف بال لشکر تھا ایک ہزار کا اور ایک طرف ڈیڑھ سو یا ایک سو ستر لوگ تھے اس لیے یہ کوئی اسلام اور کفری کی جنگ نہیں تھی مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا اور ان کے مطالبات اگر تسلیم کر لیے جاتے تو اور زیادہ بہتر ہوتے لیکن یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہونا تھا اس لیے امین ہی کوئی بات ہے اس میں اگر مگر کی بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ اللہ ابراہین کی طرف سے مقدر تھا اور آپ کو شہاد کا درجہ نصیب ہونا تھا لیکن اسلام اور قفری کی جنگ نہیں تھی یہ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اسلام اور کفری کی جنگ نہیں تھی حفت حسین رضی اللہ عنہ اور صاحب کرام اور تمام لوگ بھی اس بات کو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے جب حفت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ جشن منایا گیا پتا نہیں کیا, کیا گیا ساری باتیں غلط ہیں جب حضرت عجیت تک یہ خبر پہنچتی ہے تو بہت غصہ ہوا اور کہا کہ وید اللہ بن جیاد میں تم سے اس سے کم پر بھی راضی تھا تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا اور پھر انہیں قرآن کریم کی ساتے کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور اللہ کرمل تو ملک کا منتشا الملک منتشا تو اجد و منتشا تو ذل و منتشا کہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بادشاہتا کرنے والا ہے تو جسے چاہے بادشاہ دے جسے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے نے کہا کہ حسین تم مجھ سے افضل تمہاری ماں میری ماں سے افضل تمہارے والد میرے والد سے افضل لیکن یہ بادشاہت ہے حکومت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا دیتا جسے چاہتا نہیں دیتا تمہارے خاندان میں حکومت آئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا لیکن انہوں نے آ کر کے ہمارے والد کے ہاتھ پر بیعت کر لیا لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر نبوت اور, با... اور بادشاہت یا خلافت اکٹھا نہیں ہو سکتی حکومت اکٹھا نہیں ہو سکتی اس لیے نبوت آپ کے خاندان میں تھی اللہ نے آپ کے نانا کو نبی بنایا لہذا ورنہ آپ کے والد میرے والد سے ابدل تم مجھ سے ابدل تمہاری ماں میری ماں سے ابدل اور وہ رونے لگا یزید ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ان کا قتل کیا جائے جیسا کہ اس نے خود کہا اس لیے جو یزید کو بدنام کیا جاتا ہے میرے بھائی مسلمان تھا ایک صحابی کا بیٹا تھا اسے لوگ کافر کہتے ہیں اسے لوگ ظالم کہتے ہیں اور نہ جانے فاسق اور فاجر اور شرابی اور ضانی اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہتے ہیں میرے بھائی صحابہ کا زمانہ ہو تابعین کا زمانہ ہے ایک تابئی ہے صحابی کا لڑکا ہے صحابی کا بیٹا مسلمان ہے ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہو گیا تھا اور تمام صاحبہ نے اس کے ہاتھ و بید کر لی تھی یہ جو شیعہ اور روافظ ہیں اس طرح کی باتیں گڑھ کر کے اس کے تعلق سے پیش کرتے ہیں حالانکہ ساری باتیں بے بنیاد اور الزام ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ہمیں حقیقت کو جاننا چاہیے حقیقت کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہر ہمیں اسلام پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ حبرامین ہمیں دین پر قائم رکھے نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ ہر ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھے اور اس طریقے سے اللہ ہر برامین ہمیں ہر شر سے ہر فتنے سے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے امین بارک اللہ وقم فرقوان عدم ونا فان ویا ذکر حکیم انعالیٰ تعالی جواد کریم کمبر برروف الرحیم